بھائی کا یہ سوال ہے کہ آج چار ستمبر ہے اور چار ستمبر میں ورلڈ حجاب ڈے منایا جاتا ہے اور جماعت اسلامی والے اس دن کا خاص اہتمام کرتے ہیں تو شرعین اس کا کیا حکم ہے شرعن اس کا حکم حرام ہے ورلڈ حجاب ڈے جو ہے یہ وہ دن ہے جس میں خاص طور پر مسلمان عورتوں کا حجاب کا اہتمام کیا جاتا ہے اور پوری دنیا میں حجاب کے تعلق سے درست دیے جاتے ہیں اور عورتیں بھی حجاب پہن کر روڈوں پہ نکلتی ہیں ریلوں کی شکل میں تاکہ دنیا کو دکھائیں کہ مسلمان عورت کا حجاب کیا ہوتا ہے شرائن یہ طریقہ حرام ہے جائز نہیں ہے پہلی وجہ کہ یہ کافروں سے مشابہت ہے یہ جو دن ہیں مدرس ڈے فادرس ڈے اور اس طریقے سے دن کے دن اہل کفر نے ایجاد کیے ہیں اور وہ ایجاد کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی زندگی میں تو دین ہے ہی نہیں اور جب ان کو کسی چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے تو پھر وہ ایجاد کر لیتے ہیں اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جو ان کے پاس نہیں ہے وہ ماں کا دن اس لیے مناتے ہیں کیونکہ وہ جب جوان ہو جو جو جو جاتے ہیں یا خاص عمر کو پہنچتے تو اپنے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے والدین کو بلیوں اور کتوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے جو ایک خواہش ہے بچوں کے ساتھ رہنے کی وہ ان جانوروں سے پوری کر لیں یہاں تک و رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ سن کر ایسی خبریں سن کر یہاں تک حال پہنچا ہے ان لوگوں کے معاشرے میں کہ ایک بڑھیا رہتی تھی بلیوں کے ساتھ اور کتوں کے ساتھ گھر میں اس کو بچے چھوڑ کے چلے گئے اکیلی تھی ایک دفعہ گری بیہوش ہو گئی یا کچھ بھی ہو گیا مر گئے بیچاری اس کے گوشت کو بلی اور کتوں نے کھایا ہے نوچ نوچ کے کھایا ہے یہاں تک کہ پڑوسی کو بدبو آئی کہ گھر میں گھر سے بو آ رہی ہے پولیس کو بلایا گھر کھول کے دیکھا ہے تو اس کی جسم کو اس کی لاش کو بل کتوں نے نوچا ہوا تھا اولاد گفٹ میں بلی اور کتا دے دیا اور خود چھوڑ کے چلے گئے اور یہ بیچارے والدین یا بوڑھے زندگی کے اس وقت اس مرحلے میں جب ان کو شدید ضرورت ہے اپنے بچوں کی بلو کتوں کے ساتھ وقت گزارا کرتے ہیں اور یہ ان کا حشر ہوا وہ تو کر سکتے ہیں ان کو کیا پتہ کہ ماں کا کیا مقام ہے باپ کا کیا مقام ہے بے دین لوگ ہیں وہ تو صرف دنیا کے پجاری ہیں عبد الدن عبدالدینار ہے وہ صرف یہی جانتے ہیں تو کافروں سے مشابہت ہوتی ہے اس لیے حرام ہے حجاب کا عالمی دن منانا یا ورلڈ حجاب ڈے منانا شران حرام ہے نمبر ایک کافروں سے مشابت ہے نمبر دو اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرنے کی نیت سے کی جاتا تو بدعت ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منہد ملِ سمن الفہورت جس سے ہمارے دین نے ایجاد کی جس کا دل ہمارے دین میں نہیں ہے جو ہمارے دین میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے تیسری وجہ تحریم کی کہ اس دن جو حجاب حجاب پہنا جاتا ہے وہ شرح حجاب نہیں ہے اور دنیا کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ شرح حجاب ہے آپ دیکھتے ہیں جب یہ لوگ نکلتے ہیں ریولنگ کی شکل میں اور حجاب کیا ہوتا ہے یا تو سر پہ دوبٹہ ہوتا ہے چہرہ چہرے پہ کچھ نہیں ہوتا انکور ہوتا ہے یا دامنی اوڑھ لیتے ہیں چہرے کے گرد یا اوپر سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے اور نیچے پینٹ پہنی ہوتی ہے اور دنیا یہ سمجھ یا اگر برقعہ پہنا ہوتا ہے تو بالکل ٹائٹ ہوتا ہے تنگ ہوتا ہے یا اس پر کوئی کڑھائی کا کام ہوا ہوتا ہے کوئی رنگ وغیرہ لگے ہوتے ہیں خوبصورت بنایا ہوتا ہے یہ شرح حجاب نہیں کسی کا شرح حجاب ہے یا اگر چہرہ بھی کور ہے تو پھر صرف ناک کے اوپر نقاب ہے جس میں آدھا آدھی پیشانی بہر اور آنکھیں باہر ہیں اور آدھا ناک بھی باہر یہ کسی کا شرح حجاب ہے یہ شرح حجاب نہیں ہے لیکن دنیا کو یہ مس انفارمیشن دی جا رہی ہے یہ شرح حجاب ہے تو اس لیے بھی حرام ہے کیونکہ دین میں وہ چیز ظاہر کی جا رہی جو جس کا دین دین کا کو کوئی تعلق نہیں غلط تعلیمات دی جا رہی چوتھی وجہ تحریم کی یہ ہے کہ اس دن بہت ساری نافرمانیاں بھی ہوتی ہیں اختلاط ہوتا ہے غیر محرم مرد بھی ہوتے ہیں اس میں شامل ان کا کیا کام ہے بھائی اور عورتوں سے بات چیت بھی کرتی غیر گئی مہرم مردوں سے اور یہ شرح حرام ہے اسی طریقے سے نماز کے وقت بھی چلے جاتے ہیں بعض اوقات فرض نماز رہ جاتی ہے ریلیوں میں نکلے ہیں یہ بھی حرام ہے تو ان وجوہات کی بنیاد پر شرع حرام ہے کہ حجاب کا دن منایا جائے کرنا کیا چاہیے اگر تعلیم دینی ہے تعلیم دینا تو شرحن مطلب شرعی ہے آپ حجاب کی تعلیم دیں آپ سمجھائیں کہ حجاب شرعی کیا ہے کوئی خاص دن مقرر نہ کرے کوئی خاص طریقہ مقرر نہ کرے امام مسجد کو بتائیں کہ وہ حجاب کی بات کریں جمعہ خطبے میں امام مسجد کو چاہے کہ وہ بات کریں الحمد علماء بات کرتے ہیں اور خطیبی مسجد میں بات کرتے ہیں اور اگر عام بھی اس کو کرنا ہے اخباروں کو آرٹیکل لکھ دیں اگر کوئی کرنا ہی چاہتے ہیں خیر کا کام یا کوئی رسال آپ کو شایا کرتے اس میں جا کے لکھے اس طریقے سے آگاہی ہوتی ہے پراجب بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حجاب کے ایک نہیں دو عالمی دن ہیں عجیب سی بات ہے ایک منایا جاتا ہے فسٹ فروری کو دوسرا منایا جاتا ہے چار ستمبر کو لوگ اسی پہ رہنے لگے ہیں اب تیسرا بھی آنے والا چوتھے جس کا دل کرتا ہے ایک دن مقرر کر لیتا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سخت ضرورت ہی تعلیمات کی کہ تعلیم دی جائے کیونکہ مخالفین بہت زیادہ تھے منافقین بھی تھے اور مومنوں کے پاس مسلمانوں کے پاس کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا میگلو سسٹم نہیں تھا نہ کوئی یہ واٹس اپ سسٹم تھا نہ انٹرنیٹ تھا کچھ بھی نہیں تھا صرف آپ خطبہ دیتے تھے یا نصیحت کرتے تھے یا درس دیتے تھے تعلیم دیتے تھے اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر اگر کوئی ڈے منانا لازمی تھا ضرورت ہی تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ امرہ و سلّم مناتے کہ آج حجاب ڈے منایا جا رہا ہے تاکہ دنیا میں سارے مسلمان سمجھ لیں کہ یہ دن حجاب کے لیے خاص ہے یہ دن والدین کے لیے خاص ہے یہ دن فلاں چیز کے لیے خاص ہے اس وقت ضرورت تھی آج کل تو مین بھی بہت الحمد ہمارے پاس وسائل کم نہیں ہیں دعوت التریغ کے لیے الحمد تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ وسلم نے نہیں منائے تعلیمات دی ہیں اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں حجاب کی آیات ہے مجید میں احدیت ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی صاب اکرام نے اور صلی نے اس کا اہتمام کیا اپنے دروس میں اپنے لیکچرز میں اپنے خطبوں میں لیکن عجب بات ہے کسی نے کوئی خاص دن مقرر نہیں کیا مسلمانوں صرف دو عیدیں ہیں تیسری عید نہیں ہے اور عید اس دن کو کہتے ہیں جو بار بار واپس آتا ہے اور اس دن کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے اس میں خاص انتظامات کیے جاتے ہیں اس خاص گیدرنگ کی جاتی ہے شران دو عید ہیں تیسری عید جائز نہیں ہے چاہے وہ نیشنل ڈے کیوں نہ ہو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں یہ غیر شرعی طریقے ہیں اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیمہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے سابق مصلف صالحین کے راستے کو اپنائے. اسی راستے میں خیر ہے اور اسی میں نجات ہے واللہ اعلم.